اولا کا علاہ ہدم ربہم یہ لوگ اپنی پردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں یعنی اللہ نے انہیں توفیق دی ہے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق یہ ساری چیزیں ان کے شامل حال اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا لا حول ولا قبت اللہ بلّہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں کوئی نیکی نہیں کر سکتا اور کسی گناہ سے نہیں رک سکتا اللہ بلا مگر اللہ تیرے ہی ساتھ یعنی تو توفیق دیتا ہے تو پھر ہی سب چیزیں ہوتی ہیں اسی لیے مون روم نے بھی مصنوعی میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ سے توفیق مانگتا رہے تو خدا ان چیزوں کی توفیق دے آدمی ان کاموں کو کرتا رہے وہ کا اور پھر فرمایا کہ یہی ہیں ہم المفلحون کامل فلاح پانے والے یہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں فلاح تک پہنچے فلاح وہ کامیابی جس میں کسی قسم کی ناکامی کی بات نہ ہو دو جگہ الاائے کا کلفظ استعمال فرمایا اور دونوں جگہ اصل میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف متقین کی طرف کہ یہ لوگ ہیں جو پردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیابی خاتے خوات جو کامیابی ہے آخرت میں ان میں ہوگی اور مفلحون کا تعلق ابن کثیر احمد اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ دونوں جہانوں سے ہے یعنی دنیا میں بھی ان کی فلاح اسی میں ہے اور آخرت میں بھی ان کی فلاح اسی میں ہے دنیا میں بھی مفلح فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں اور آخرت میں بھی یہی لوگ ہیں اور یہ جو ہم ہے ہم المفل یہ حسر کے معنی پیدا کرتی ہے حسر آپ سمجھے گزری تھی نا بات ٹھیک ہے یہی لوگ ہیں اور آیت کی ایک جگہ بھی حسر پایا جائے تو ہم نے ایسا کیا تھا کہ پوری آیت میں یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے تھا اور یہی لوگ فلاح آنے والے وگرنا اگر آدمی اس پر غور نہ کرے تو, تو ترجمہ یہ کر دے گا کہ یہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو فلاح پر ہیں لیکن جب حسر کے معنی آ جائیں گے تو پھر بات ہوگی معتزلہ کی اور اہل سنت کی اس میں بحث ہے اور وہ لوگ کبیرا گناہ کے مرتکب کو چکے ہمیشہ کے لیے جہنمی مانتے تھے اس سے وہ عیسائیت پر بحث کرتے ہیں وہ چھوڑیے اس بحث کو بس اس لیے یہ ذکر کر دیا کہ آپ ممکن ہے کہیں پڑھیں تو آپ کے ذہن میں رہے کہ ہاں واقعی یہاں پہ یہ بحث آتی ہمارے نزدیک مومن آدمی میں جتنی بھی خامیاں پائی جائیں لیکن بہرحال اگر ایمان محفوظ ہے تو اللہ کے اس کی نجات ہو جائے ہمارا مسلک یہ یہاں تک ایک بات پوری ہو گئی متقین کی